الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد من وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبور المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ للمؤمنين أن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلافة آلاف من الملائكة منذرين بَلَا إِن تَظْهَرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ قَوْرِهِمْ هَٰذَا يُنْزِلُكُمْ رَبُّكُمْ بِقِنْطَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّرِينَ فَمَا جَاءَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِوَمَدَنَطْرِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَبْطَئَهُمْ لئے سلک میں لم رو یو بال ہیم اوی وم والا سما واط وشاگا تد رشتہ نشت میں ہم نے رگوٹ کا تاریخی پس منظر بھی جان دیا تھا پھر واقعاتی اعتبار سے بھی ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ شیخ شبال سلطین ہجری کو اصل کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے ایک ہزار مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ باہر نکلے رات آپ نے شیخ خان نامی مقام پر بسر کی فجر سے قبل پھر وہاں سے روانہ ہو کر شوق نامی مقام پر آپ پہنچے تھے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اب دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ میں اس لیے دوبارہ روڈ کرا رہا ہوں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ عبداللہ ابن ابئی نے اپنی غداری کے لیے کون سا وقت اور کون سا مقام طے کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ قریش کا جو لشکر سامنے ہے وہ دیکھ لے کہ اس وقت عبداللہ ابن ابئی اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ واپس جا رہا ہے اور این اس مقام پر وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا مورال بحثیت مجموعی گر جائے اس لیے کہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ہزار کے لشکر میں سے تین سو اشخاص غداری کریں اور واپس چلے جائیں تو اس کا جو فوری اثر پڑنا تھا وہ باقی اثر پڑا نہیں کہ اگرچہ منی نے کی عظیم اکثریت ثابت قدم نہیں اور انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ان کا پورا تبقل جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات پر تھا لیکن بہرحال جوفات بھی موجود ہوتے ہیں اور وقتی طور پر کسی بھی صاحب ایمان کے ایمان پر کسی اثرات اور فوری اور وقتی اثرات کے تحت کوئی روف کی کیسی تاریخ ہو سکتی چنانچہ دو اور گروہ بھی تھے کہ جنہوں نے ہمت تقریباً ہار دی تھی اور وہ بھی واپسی کا ارادہ کر ہی رہے تھے لیکن یہ کہ پھر ان کو اثر نو اللہ تعالی نے جو ہے توقع کی کہ انہوں نے اپنی کمر ہمت کو اسر نو کسا یہ قبیلہ اوس میں سے بنو حادثہ تھے اور قبیلہ خلر میں سے بنو خلما لیکن بعد حال ایک آر سی جو بھی ان پر یہ کہہ کے تاریخ ہوئی اس کے بعد ان کے قدم جم گئے اور سات سو افراد اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں تین ہزار کے لشکر کے مقابلے یہی تک ہم صرف واقعات ہی بحث کریں گے اب جو بتیا واقعات ہیں اور جو حوالے پیش آئے ہیں مزے کے دوران ان کا تذکرہ جو ہے اب متن کے مطالعے میں آیات کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہوگا وہ اس بداؤں کا بن اہل کا تب اور اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ آپ صبح کے وقت نکلے تھے اپنے گھر سے گھر والوں سے تب الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ استطال <عِلْتَتَال> ببوا بگوے اس کے معنی ہے کسی جگہ کا تعین کرنا بھائی ببوا نال ابراہیم ہم نے ابراہیم کے لیے اپنے گھر کا مقام معین کر دیا تھا. تو تم المومن اہل ایمان کے لیے آپ جنگیں معین کر رہے تھے مقاعد مقد کی, کی جگہ مقعد بیٹھنے کی جگہ کا دا تھے یہ اس میں ضرف ہے مقعد بیٹھنے کی جگہ یعنی مورچے آپ مورچہ بندی فرما رہے تھے اہل ایمان کو آپ مختلف مورچوں پر معین کر رہے تھے مکائے کا جنگ کے لیے ان کے ٹھکانے معین کر رہے تھے بنداؤ سمیم اور اللہ کا سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا اور جو بھی کچھ اس وقت آپ کہہ رہے تھے فرما رہے تھے یا کوئی اور مسلمان کہہ رہا تھا اللہ سن رہا تھا اس حمت کا فتح نے بنک منتخلا یاد کیجیے جبکہ اے مسلمانوں تم میں سے دو گروہ قریب ہو گئے تھے کہ ڈھیلے پڑنا ہے اس سب کو نوٹ کیجیے یہ فصل قلف جو ہے اس کے معنی ہے کہ ڈھیلا پڑ جائے کوئی اور یہ لفظ جو ہے کیونکہ نابردی کے مفہوم میں بھی یہ لفظ عبدی زبان میں مستعمل ہے اس میں بھی در حقیقت بڑی ڈھیلا پڑ جانا جو ہے اس کا ایک نقبی مفہوم اس میں شامل ہے اور ایک ہے ہمت کا ڈھیلا ہو جانا انسان کی ہمت کا بزمین ہو جانا ایک ہے نظم کا ڈھیلا پڑ جانا چنانچہ یہی لفظ آئے گا کہ جب کہ وہ آیت تھے مطالعہ کریں گے کہ اے مسلمانوں ہم نے تو اپنا وعدت ان سے پورا کر دیا تھا پٹائز فصل تم بتنازہ تم سے لاما وہاں جو فصل ہے وہ ہے نظم کا ڈھیلا ہو جانا ایک ہے نظم ڈسپلن کسا ہوا چنا ہوا ایک ہے کہ کسی سبب سے وہ نظم کی کہتی ہے ڈسپلن جو ہے اس کے اندر ڈھی پیدا ہو جاتا اس حمت کا فٹا نے بنک منتخب چلا ہم یہ بانی ہے ارادہ کرنا قسم کر لیا تھا کچھ رجحان ہو گیا تھا تم میں سے دو گروہوں کا کہ وہ بھی پڑ جائیں یا ہمارا ایک بات نوٹ کیجئے کہ اتنا بڑا واقعہ جو ہوا عبداللہ ابن عبید کا کہ تین سو افراد لے کر چلا گیا قرآن نے اس کا اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں کیا یہ بات آگے آ جائے کہ ایک جگہ پر ایسے ضروری طور پر تسکرا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اپنا ایک معیار ہے کسی شے کی اہمیت کیا ہے بظاہر ہمارے پیمانوں سے کوئی شے بہت زیادہ اہم ہو سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے پیمانے ہیں ان کے اعتبار سے اس کی اہمیت جو ہے مختلف ہو سکتی ہے چنانچہ اس کی ایک اور مثال جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں فتح مکہ کا کہیں ذکر نہیں حالانکہ ظاہری اعتبار سے تاریخی اعتبار سے جو بھی اسباب ظاہری ہیں دنیا میں اس کے اعتبار سے فتح مکہ کتنی اہم شہر کتنا اہم واقعہ کتنا فیصلہ کوئی لیکن اس کے برق جو مانوی فتح تھی وہ تو ظاہری فتح تھی سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس کے بارے میں مجید نے کوئی خاص ذکر نہیں کیا فتح برقرا تھا لیکن جو مانوی فتح تھی جو نگاہوں کو نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ جو نگاہوں کو بہت سے کیا تقریباً سب لوگوں کو وہ ایک طرح سے یہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جس... یعنی ہم بیٹے پڑ گئے ہیں کمزور پڑ گئے ہیں ہماری توہین ہوئی ہے لیکن اسے اللہ نے جو ہے کس اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے انا فتحنا فتح نہ فتح ہو بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ جو اہل ایمان تھے ان میں وقتی طور پر ذوق پیدا ہوا اس کا اس اہتمام کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے اس حمت فتح نے بالکل ہم اور وہ جو منافقین تھے وہ گویا کہ نجس ہیں ان کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ان کا تذکرہ کرنے سے کوئی خاص فائدہ ہی نہیں وہ تو جو بھی تھا ظاہر کا معاملہ تھا البتہ یہ جو کیفیت تھی دو گروہوں کے ساتھ باہر بات ہے یہ اندر ہی اندر نہیں باتمی طور پر نہیں اس کا ضرور نہیں ہوا اس کا تذکرہ سب کیا جا رہا ہے زمت فتح نے بالکل شلا اور یہ میں آش کر چکا ہوں کہ یہ اوس میں سے بنو حادثہ کا گھرانا تھا اور خلرج میں سے بنو سلمہ تھا کہ ان میں بھی ایک ارادہ پیدا ہو گیا تھا کہ گیلے پڑ جائیں کوئی بزدلی دکھائیں اور واپسی کا ارادہ کر رہے تھے وہ اللہ ولیما حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا ولی تھا کچھ پناہ تھا مددگار تھا حامل تھا ناصر تھا تھا بھی اور ہے بھی ایمان کا تقاضا تو یہ تھا اور ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہو اور توقل ہو جیسے کہ آگے فرمایا وہ اللہ فلیہ توکری اہل ایمان کو تو چاہیے کہ صرف اللہ پر توقع کر ان کا اعتماد ان کا بھروسہ وہ تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اسباب پر نہیں تعداد پر نہیں قلت و قسرت پر نہیں بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ کی تائید اللہ کی نصرت پر سارا اعتماد و بھروسہ ہونا چاہیے اس میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بنو ہارسہ اور بنو سلمہ اس آیت پر فخر کیا کرتے حالانکہ ایک اعتبار سے تو اس میں مذمت ہے ان کی وہ باتمی کمزوری جو ہے یوں کہہ سکتے ہیں اس کا بھانڈا جو ہے چوراہے میں پھوڑ دیا گیا شاید چونکہ وہ تو اندر ہی اندر ایک بات رہی اور ظہور نہیں ہوا تھا تو پردہ پڑا رہ جاتا تو ان کے جو وقتی جو ذوف ہوا تھا وہ جو ہے وہ لوگوں کے علم میں نہ آتا ایک اعتبار سے تو گویا کہ مذمت ہے تو انہیں افسوس ہونا چاہیے تھا لیکن وہ فخر کرتے تھے کہ یہاں لفظ آیا ہے از ہمت تائے فسان کہ تھے وہ اے مسلمانوں ہو تم ہی میں سے وہ اہل ایمان میں سے تھے وہ اس جماعت میں سے تھے محمد الرسول اللہ, اللہ باہو ان میں سے تھے تو اس ملکوں کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ ہمیں بہت پسند ہے کہ یہ آیت جو ہے پرانے مجید میں نازل ہوئی اس لیے کہ اس نے ہمیں سند عطا کر دی ہمیشہ کے لیے کہ ہم بہرحال منافقین میں سے ہمارے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے ہم تھے اہل ایمان میں سے محمد طاع فتح من کو ولیما فنت ولی مو ود نسل و مغما ہو بھی بدر ایک طرف تو یہ کہ ایمان کا منطقی تقاضا ہے لازمی تقاضا ہے کہ تو توکل اللہ پر ہو پھر تاریخی اعتبار سے بھی تو غور کرنا چاہیے تھا اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم نہایت کمزور تھے ازندہ یہ ذلیل لفظ کے بارے میں میں نے بارہس کیا ہے کہ اس کا مفہوم اردو میں تو ہمیشہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مقام ضم یعنی اس کا ایک برا سینس ہے اس کے اندر ذلت کے معنی جو ہے وہ کمیمگی جو ہے اس کا گویا کہ جزو لازم ہے اس کے مفہوم کا عربی میں ایسا نہیں ہے اگرچہ کبھی کبھی اس مفہوم میں بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو اصل مفہوم عربی زبان میں ہے وہ ہے کمزور تھا تو تم بہت ہی کمزور ازندہ ذلیل سے گویا کہ افر و تفزیر کسی کا استعمال ہو رہا ہے تم لوگ بہت کمزور تھے تم کنتم ازندہ بلکہ زلیل ہی کی جمع ہے تم تم اب انتم عزل جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے یعنی اس وقت کا جو معاملہ تھا اس کو نوٹ کر لیجیے کہ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے تو وہی ایک اور تین کی نسبت تھی لیکن بے سرو سامانی جو تھی مسلمانوں کی بدل میں چند تلوار کوئی نے دے بچن دے یعنی تین سو تیرہ مسلح نہیں تھے بلکہ یہ کہ وہ تو گئے تھے اصل میں اس خیال سے کہ ایک قافلہ تجارتی قافلے کا راستہ رکھنا اس تجارتی قافلے کے ساتھ تو بیس تیس چالیس پچاس آدمی ہوا کرتے تھے مہافجین کی حیثیت سے تو کوئی اہتمام کوئی اس کے لیے اسلحہ تیار کرنا کوئی اس کے لیے ساز و سامان فراہم کر کے چلنے کا سواب نہیں تھا اس حالت میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی برقرار اللہ میں بدری معلومہ دن فرق اللہ الکرون بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالی کی مدد پر اس کا شکر ادا کیا کرو اور یہ تکوا اور یہ شکر جو ہے اللہ کا تاکہ تم شکر کر سکو تکوا ہی ہوگا تو اللہ کے شکر کا بھی حق ادا کر سکو گے اس سکون یکفیکم ان مومنین الیکف یکمت نقم رب و کم بے اور یاد کیجئے نبی جب آپ کہہ رہے تھے این ایمان سے کیا کیا تمہارا رب تمہارے لیے یہ کفایت نہیں کرتا کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب تین ہزار فرشتوں سے کہ جو نازل کیے جائیں یہ جو آیت ہے اس کے بعد بھی چند آیات جو ہے اسی مضبوط پڑ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے اس لیے کہ اس کی تفسیر میں ایک بہت ہی شدید اختلاف ہے جو پایا جاتا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ پورا معاملہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے یہ اصل میں بدر کا ہے کیونکہ پہلے الفاظ آ چکے ہیں ملقد نسر اکبر الراہ بھی بدر ان مانسمہ زندہ اب گویا کہ ساری بحث جو ہو رہی ہے اور یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے یہ غزبے بدر ہی میں جو نظرون ملائق ہوا تھا یہ اسی کو دوبارہ اللہ کا اعلیٰ دہرا کر یاد دلا رہے ایک رائے یہ ہے اور اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے جبکہ اس کے بالکل ملک سے دوسری رائے ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر بدر کا تذکرہ تو اس آیت میں ختم ہو گیا ملک پر دس رقبہ بدل ملت پب تک اللہ اللہ نے کا تو ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ جب کہ تم بہت کمزور تھے اللہ نے تمہاری مدد کی تھی تو گویا کہ وہ دو دلیلیں دی گئیں ایک تو یہ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو پورا کا پورا اعتماد و توقل اللہ پر ہو پھر تاریخی اعتبار سے ایک ہی سال پہلے کی بات اگر یاد رہتی اور ذہن میں رہتی کہ اللہ نے کس بے سر و سامانی کے عالم میں فتح دی تھی تو پھر یہ کہ یہ کمزوری کا کوئی اظہار کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہوتا لیکن اس کے بعد اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ساری اصل میں ملائکہ کے نزول کا جو اب آگے مسئلہ ہے یہ سارا کا سارا عہد کا ہے یہ رائے حضرت عبداللہ اب عباس کی بھی ہے حبر الما لفی اللہ تعالی ہما ان کی رائے بھی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے چنانچہ کل بھی مقاتل ابن صاف جتنے بھی سیرت نگار ہیں ان سب کی رائے بھی یہ ہے کہ ان ریات میں جو نزول ملائقہ کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ لذبۂ عہد کے موقع کا ہے اب یہ ہے ایک مسئلہ کہ ایک طرف مفسرین کی اکثریت ہے ایک طرف سیرت نگاروں کی اکثریت ہے لیکن سیرت نگاروں کی اکثریت کے ساتھ عبداللہ ابن عباس حب الما رضی اللہ تعالی علما ان کا وزن بھی شامل کیا جائے تو یہ رائے جو ہے زیادہ مزنی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ دونوں طرف کے دلائل جو ہے وہ اتنے قوی ہیں اور تقریباً برابر کے ہیں کہ امام راضی کو بھی کہنا پڑا ہے دونوں طرف کے دلائل انہوں نے دے دیے لیکن اس کے بعد کیا ولّہ عالم خود وہ اپنا رجحان کسی ایک طرف بھی اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا جہاں تک میری رائے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ پلڑا جو ہے بھاری وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور پھر یہ کہ سیرت نگاروں اس لیے کہ واقعہ جو ہے سیرت سے متعلق ہے اس پہلو سے ان کی رائے کو اس میں زیادہ مدد دیا جانا چاہیے اب کیا ہیں ان لوگوں کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدر سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پچھلی آئت میں تذکرہ بدر کا ہوا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ کو مما ہو کہ بدری دوسری یہ کہ آگے چل کر آئے گا اور میں بعد میں اشارہ کر دوں گا کہ کچھ الفاظ واقع تین ایسے ہیں کہ جس سے مفسرین کو وہ رائے قائم کرنی پڑی ہے اس کا میں تذکرہ بعد میں کروں گا لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے جو اس کا عہد کے موقع پر ہونا جو ہے زیادہ کمی نظر آتا ہے وہ ہے تعداد کا اس لیے کہ یہی مضبوط سورہ الفال میں ہم پڑھ چکے ہیں غگو بدر کے موقع پر جب یہ نزول ملائے کا تذکرہ ہوا ہے سورہ الفال میں تو اس کی آیات نو اور دس ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس تستگیسور رمبکم فستم انیمت کمب الفمل ملائے تے مردے تھے یاد کرو جب کہ تم مدد مانگ رہے تھے اللہ سے اس تستگیسور رمبتم اور یاد کیجئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ سے ایک رات قبل یعنی وہی دن جو طلو ہونے والا تھا اسی کی شبد اس میں جو آپ نے قبیل کریم سجدہ کیا ہے وہ جو ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا دی گئی تھی اس میں آپ نے طویل سجدہ کیا دعائیں مانگی ہیں یہاں تک بھی الفاظ آپ کی زبان مبارک پر آ گئے کہ اللہ اگر کل یہ سب لوگ جو یہ تین سو یہاں ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوا اور بات بڑی بن سکی تھی میں تیرا آخری رسول آسری نبی ہوں اور میری پندرہ برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے یہاں میدان میں لا کر ڈال وہ ہے درحقیقت استغاثہ دعائی دے رہے تھے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی طلب میں اس تسطیسول اور نیم امید الفرمن من تھے مردفین تو اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی تھی اور یہ بشارت دی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے چلے آئیں گے پے بے مرد مردفین ردیف جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ کسی سواری پر کسی سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ردیف ہے تو وہ آئیں گے لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بما جاد اللہ, اللہ بس لا اور یہ بھی در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے ایک بشارت تھی بلے تکمینہ میں ہی کلو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں جائے بما نسو اللہ مل اور مدد تو اللہ کے سوا کسی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی اس میں اشارہ ہے کہ اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے معاذ اللہ کہ فرشتے بھیجے تو مدد ہو وہ بغیر فرشتوں کے ایک ہر فل اس کا کافی ہے وہ تو اس کے لیے فرشتوں کا بھیجنا ضروری نہیں ہے لیکن اللہ نے خاص طور پر فرشتوں کا اور اس کی تعداد کا تذکرہ کیا تاکہ تمہارے دلوں کو ڈھارک بن جائے اور پھر یہ کہ واقعہ ہے میں وہ واقعات بیان کر چکا ہوں میں بدل کے تفاصیل کے ذمن میں کہ واقعات فرشتے لازی ہوئے ہیں اور صحابہ نے متاد نے اپنے تجربے بیان کیے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی پر وار کرنے جا رہے ہیں تلوار ہماری پہنچی نہیں ہے اس کی گردن تک اور گردن کر تک جا پڑی تو معلوم ہوا کہ کوئی اور غیر مرئی قوت تھی کہ جو در حقیقت وہ جنگ کر رہی تھی یہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی جو نازل ہوئی ان اللہ عابیز الحکیم یقین اللہ تعالیٰ عابید الحکیم ہے جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت یہ معاملہ جو ہے اس وقت جو سورہ آل عمران میں تذکرہ ہو رہا ہے یہ عہد کے موقع کا نزول ملائق کا تذکرہ ہے ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ چونکہ بدر میں ہزار آئے تھے مشرق تو اللہ تعالیٰ نے ہزار کی تعداد ہی میں فرشتوں کے نزول کا وعدہ کیا انی ممدو کم میں الفم المائے قطع اب یہاں چونکہ تین ہزار آئے تھے مشرق اور کافر لہذا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ابتدائی وعدہ ہے وہ تین ہزار تھا اس نے ایک اور مناسبت بھی قائم کی ہے باسی رت نگاروں نے کہ چونکہ تین سو اشخاصے منافقین کے جو ساتھ چھوڑ گئے تھے اور انہوں نے چرکا لگایا تھا اور مسلمانوں کے مورال کو ضور پہنچایا تھا تو اس کے حوالے سے بھی کہ ایک ایک کی جگہ پر دس دس فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی, کی طرف سے وعدہ ہو رہا ہے کہ وہ لا بھی کیے جائیں تو ان جو عدد ہیں یہ اس کے اعتبار سے بھی کچھ راجیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تذکرہ یہاں جو ہو رہا ہے یہ رضول ملائکہ کا تذکرہ ہے این رسب عہد کے موقع پر اصولی طور پر یہ جان لیجئے یہ بحث ہمارے منتخب نصاب میں حصہ اول میں بھی شروع ہو گئی تھی سرح حامی سیدہ کی آیات کے درس کے زمین میں کہ دنیا میں بھی فرشتوں کا رضول ہوتا ہے انی نقارو رب اللہ سمستق تقدر والا یہ صرف جنگ کے موقع پر نہیں بندہ مومن کے دل کی دھارس بنانے کے لیے دل میں سباج پیدا کرنے کے لیے ان کے اندر صبر اور استقلال پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی کے فرشتے جو ہیں وہ پیٹ ٹھوکتے ہیں شاباش دیتے ہیں ہمت بدھاتے ہیں یہ سارا معاملہ غیر مرئی ہے اس لیے کہ خیر و شر کی جو جنگ ہماری اس دنیا میں ہو رہی ہے اس کے کچھ جو فیکٹرز ہیں وہ مرئی ہی ہیں اور کچھ خیر مرئی ہی ہیں ایک طرف یہ کہ انسان کے اپنے اندر یہ خیر کی قوت بھی ہے شر کی قوت تھی اس کی روح ملکوتی بھی ہے جو اسے خیر کی طرف بلندی کی طرف بھینچتی ہے اس کا نفس امارہ بھی ہے جو اسے پستی کی طرف زمین کی طرف بھینچتا ہے بلاکند اخلاد ارب پھر یہ کہ باہر دائیانے خیر بھی ہے امبیا ہے رسول ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو خیر کی طرف بلا رہے ہیں دایان شرمی ہیں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو الہات کی طرف بلانے والے اماحیت کی طرف بلانے والے بے حیائی کے علم بردار ہیں اس کی دعوت دینے والے پھر غیر مرعی قوتوں میں جن ہیں جن جو ہیں وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں ان نہ شیطان یجوی دم ان نہ ہوں ذراک ہو وہ قبیل ہوں جن حیث اللہ وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ جہاں تم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے تو غیر مرعی طاقت جو ہے شیاتی نے جن جس طرح شیاتین انس ہیں کہ جو شر کی طرف بلاتے ہیں اسی طرح شیاتین جن جو خیر کی طرف جو شر کی طرف بلاتے ہیں غیر مرئی انداز میں تو کیسے ممکن ہے کہ یہ کھاتا جو ہے دوسری طرف جو ہے خالی رہ جائے غیر مرئی قوتوں میں سے جو داغجان خیر ہے وہ ملائے کا یہ معاملہ جو ہے یہ تو ایک کشمکش اور کشاکش جو ہے دنیا میں مستقل خیر و شر کے مابین چل رہی ہے تو ملائکہ کا ردول اور اس کے ضمن میں وہ شیر ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے بند نہیں ہوا ہے اللہ کے دیکھ بندوں پر ملائے کا کنزور سکینت اور وہ حدیث جو ہے بارہا ہم نے بیان کی اب کافی طویل عرصہ ہو گیا کبھی تذکرہ نہیں ہوا کہ مجتما قوم کیندہ ہے یطلون و کتاب اندہ ہے وہ یدار رسول ہوں بے نہ ہوں اللہ نظر علحم السکین وہ حفت یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے وہ وشیت الرحمہ رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے سائے میں لے لیتی ہے وہ حفقت ابل اور فرشتے ان کے گد گھیرا ڈال لیتے ہیں وہ ذکر رحم اللہ فیمل انگ اور اللہ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ملائقہ ایک کی مرضی سے یہ جو ملائکہ کا کن ہے ہر آن ہوتا ہے ہر وقت ہو سکتا ہے